الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على سجد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الإطامة الفجر اذان کے بعد اقامت کے لیے جماعت کے قیام کو عمل میں لائے لائے. اب اقامت کے حوالے سے بھی بات کے اندر تین مسلک بیان ہوئے ہیں تین, مسلک ہیں تین مذہب ہیں حوالے سے اقامت کے حوالے سے, کے کے حوالے سے تین مسلک ہیں نمبر ایک مسلک نمبر ایک مسلک جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ربرائے اور اہل مدینہ پہلا مسئل امام مالک رحمت اللہ علیہ ربیعہ اصرائے اور اہل مدینہ یہ ہم بات کہتے ہیں کہ کلمات اقامت جس طرح اذان کے جو کلمات تھے وہ جس طرح اذان کے کلمات جو, جو تھے ان کا سنگل ہوگا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہی بار ہوگا ٹھیک ہے نہیں؟ لہٰذا اب خاگان کے اندر پہلے تقبیر چار مرتبہ تھی کے اندر دو مرتبہ شہادتیں وہاں پر دو دو مرتبہ ہوں گے یعنی ایک ایک مرتبہ ایک مرتبہ صلی اللہ ایک مرتبہ صلی اللہ محمد رسول اللہ حیآ فلاح اور حیہ فلاح وہاں دو دو مرتبہ تھے یہاں پھر ایک ایک بار آخری تقبیر وہاں دو بار تھی تو یہاں صرف ایک بار اور آخر کل میں وہاں کی ایک بارہ دینا میں کیا ہوگا ایک ہی بار ہوگا تو یہ مسئل ہے کا امام مالک ربی اور اہل مدینہ کا کہ یہ کہتے ہیں, کہ قلمات نصف ہیں قلمات کے اور دوسرا مسئل ہے امام شاخ رحمتہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ حسن کا امام شاہی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل اصحاب بن رابے اور حسن بصری ان یہ ہم رات فرماتے ہیں کہ بقیہ تو ایسے ہی ہے کہ کلمات ہیں اذان کا نصف ہیں اقامت کے کلمات جو جو کلمات اذان میں ڈبل تھے ان کا نصف جتنے بھی تھے ان کا نصف کیا ہوں گے اقامت کے اندر وہ کلمات ہوں گے ہر بچہ وہ صرف ایک کلمت کا مزید اضافہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صدقامت صلاح دو مرتبہ ہے صدقامت صلاح دو مرتبہ ہے دو ہزار کے پہلے والے حضرات سے ایک کلمہ زیادہ مانتے ہیں تو امام مالک اللہ علیہ حضرات نے کیا فرمایا تھا کہ جس طرح کے کلمات جتنی تعداد میں کلمات خزان میں ہیں تو ان کا نصف اقامت میں ہوں گے اور قد اقامت اصطلاح ایک ہی بار ہوگا جب کہ یہ حضرات بکری تو ان کے ساتھ ہی ہیں لیکن البتہ قد کے لفظ کو دو بار مانتے ہیں کہ قد دو مرتبہ کہا جائے گا ٹھیک ہے کہ نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مام اعظم احمد حنیفہ سفیا نسوری عبداللہ احمد مبارک اور اہل گفا یہ عبداب کہتے ہیں کہ جتنی تعداد کلمات کی اغان میں کی اتنی ہی اقامت میں بھی ہے البتہ مزید دو کلمات کا اضافہ اور وہ ہے جتنے کلمات اغان کے تھے اتنے ہی اقامت کے ہیں البتہ اقامت میں مزید بھی دو چونکہ شروع کے احناطر کلیمات اغان کتنے تھے پندرہ تھے اب اقامت میں کتنے ہو جائیں گے اقامت کے کالمات سترہ یہ تین مسئلے کی پہلے مالک بغیر ہوں وہ کہتے ہیں کہ اقامت کے کلمات اذان کے کلمات کا نصف ہوں گے پتا اور کل کامت صلاح بھی ایک ہی مرتبہ کہا جائے گا جبکہ امام شافی وغیرہ ہم حضرات فرمائے ہیں قامت اصطلاح کو دو مرتبہ کہا جائے گا بقیہ کلمات اذان کے کلمات کا سنگل نصف ہوں گے نشرت ہوں گے جبکہ احناس کے نزدیک اور سفیان اللہ وغیرہ ہم حضرات یہ کہتے ہیں کہ کلمات اذان مکمل کے مکمل اقامات میں ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں البتہ مزید دو کلمات کا بھی اضافہ ہے اب کی دلیل مختلف سنتوں کے ساتھ بیان کیے حضرات جو کہتے ہیں کہ مرتبہ ایک حدیثی دلیل ہے دوسرے حضرات علیم شافی رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ ان کے مستدل دو حقیقے ہیں جن میں سے ایک تو مروی ہے حضرت اللہ سے اور اس کو بھی ایک دو کے ساتھ کیا ہے اور دوسری روایت سے روی اللہ عنہ اور, اور اس کے بعد تیسری دلیل ان کی ہے دلیل عقل دلیل عقل اور جہاں تک بات ہے اپنا ان کے دلائر میں چھ دلیلوں ہیں چھے چھے ان شاء اللہ تفصیل سے ٹھیک ہے کہ نہیں پہلے حضرات کی دلی آج کا جو ہمارا اس میں ہم امام مالک وغیرہ اور امام شافی رحمۃ اللہ وغیرہ کو کریں گے جن کا اختلاف صرف لفظ صلاح ہے اور مالک ہیں صلاح ایک مرتبہ کہنا ہے اور امام شافی وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ صلاح دو مرتبہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ پہلی روایت چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ عضرت بلاح کو یہ حکم دیا گیا کہ آزام کو احکامت کو صاحب رکھے لیکن دی دوسری روایات عزت امام رحمت اللہ علیہ کے مستر ہیں اس میں یہ ہے کہ اقامت کا الگ سے استثناء ہے کہ اللہ, اللہ یعنی اللہ کا کہ وہ بولے جو اقامت کے کلمات ہیں وہ کیا ہیں جو کہنے صحیح بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ربیعۃ الرائے اور مدینہ. کا قامت ایک مرتبہ بقیہ کلمات ایک ایک تلت... ایک تلت... ایک سوائے تقوی دو مرتبہ کہنی ہے یعنی اذان کے کلمات کا نصف ہوگا اقامت کے اندر جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ وبیر کہتے ہیں کہ بقیہ تو ایسے ہی ہے کہ اذان کے کلمات کا نصف ہوگا اقامت میں البتہ فذا قامتي سلا دو مطلب کہنا ہے جی دیکھیے ذرا باقلی قامتی کئی خڑی ہے قال حدثنا مبشر بن اسد قال حدثنا مبشر بن حسن ان قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبہ عن شعبہ عن خالد بن حضر اللہ تعالہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کو کیا کریں کہ پتا چلا کہ اقامت کو اقامت جو ہے وہ کیا ہے اس کا اغان کے کلمات کرنے سے پوچھا چلا جائے گا وبه قال حدثنا ابن الأبي داود قال حدثنا سليمان بن حالب قال حدثنا شعبت وخماد بن زيد خذاكر بإثناده مث لا وبه قال حدثنا سليمان بن شعي قال حدثنا خالد بن عبت الرحمن قال حدثنا سليمان عن خالد خذاكر بإثناده مث لا قال حدثنا محمد بن قزيمة قال حجاج بن خالف قال حدثنا حماد بن سلمة وحماض بن زيد عن خالد قال ذكر بإثناده مثلا قَالَ محمد بن رو کر روکیا بلال ازانا کام آتا اس نے تھوڑی سی اللہ کہتے ہیں بن ناخوس وارن کے صحابۂ گرام میں یا ان سب نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کیا کریں گے ناخوش بجائیں گے ناخوش بجائیں گے نارن اور آگ جلائیں گے لیے لے اعلام اس لیے لیکن آپ کو بتا چکا ہوں گزشتہ سبق میں تفصیل کے ساتھ نماز کے لامان کے لیے یہ دو کام کریں گے یعنی کہ ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا رہا کر, کر رویا. یہاں تک کہ اس آدمی نے وہ خواب دیکھا اس آدمی نے وہ خواب دیکھا تو زیادہ راجول سے مراد کون ہے کس نے خواب دیکھا تھا کر رجل سے کون مراد ہے بتائیے عبد اللہ, اللہ لہ <ورسن> عبداللہ تو بہت سارے ہمیں کیا معلوم ساتھ اللہ ہم تو نہ جی ابن زید ابن ربی وہ جو شخص فا ومیلی قال نصر نصر نصر قال عن ابي علاوان عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قيل ربلال ان يشفع الاذان ويؤثر الاقامة جي رضي الله تعالى عنه قال: قيل ربلال ان يشفع الاذان ويؤثر الاقامة جي قال ابو جعفر ذهب قوم الى هاذا اتهموا في قوم کس طرف گئی ہے کہ ہاتھ اگر کام کا ایسے ہی کو تا، تا یعنی ایک ایک مرتبہ پڑھا جائے گا اقامت کے کو ایک ایک مرتبہ پڑھا جائے گا ابتدائی تقدیر کے اس کو دو مرتبہ پڑا جائے گا کیونکہ اذان میں وہ چار مرتبہ ہے سے وراد قومن سے امام مالک ربی اور میں مخالفت کی ہے صرف ایک وکال سے کون وران ہیں امام شاطر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمن اسحاب یہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو ایسے ہی ہے اس کو دو مرتبہ کہا جائے گا، جائے گا، ایک تو دو حریثے ہیں ان کی دلیل اور ایک ذلك مرتين مناسب یہ ہے کہ اس کو دو مار تباہی ہے حضرت بلا علیہ اللہ کو حکم ال دیا گیا کہ اب آخری اللہ ہے اس سے مراد ہے یعنی سوائے کو ایک مرتبہ نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے دو مرتبہ کہنا جي فيه قال حتنا محمد بنازيمة قال حثنا وعند piBa... محمد بن قال قال حتنا حمد مسلمة عن قال عن أبي خلابة عن أنا صند الله بقال عن قال حثنا محمدبنا خليمة قال حتنا محمد إسماعيل قال قال حذنا قالنا عن أبي خللاابة جی اسماعیل کے استاد ہیں پھر میں نے اپنے استاد سے کہا فحدثت تو بھی ایوب میں نے سوالے سے بات کی ایوب سے بکول تو لگو میں نے ان سے کہا ماحول میں ان سے پوچھا کہ اذان کو صاف کہا جائے گا فقالا, فقالا کہ ہاں کو کہا جائے گا اللّام یعنی سوائے اب تک یہ جو روایت کی تھی اب علی عبداللہ ثم حرمر فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزان دو دو مرتبہ کہی جاتی تھی اور اقامت کی ایک, ایک مرتبہ مر, جاتن مر جاتن غیر مر رتن کالا سوائے اس کے جب کہا جاتا جب کہتا مت کل کامتلا ملاح کہتا تو کالا ہا قد قامت یعنی اس جملے کو کالا جملے کی طرف مکمل کی طرف اس کو کہتا مر رہا دو مرتبہ اقامت اقامت ایک ایک مرتبہ کہتا اس کے کو کیا دو مرتبہ کہتا تھا. فعرفنا. پس ہم پہچان لیا کہتے ہیں کہ ان نہ اقامت. اقامت میں بقیہ کلمات کے اندر تمہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اغان اور ہو رہی ہے لیکن جب ہم سنتے جب وہ دو بار کہہ رہا ہوتا تمہیں پتا چل رہا تھا پتا چل رہا کہ یہ کامتہ کوئی بھی رو کرتا ہوں کو دو مرتبہ کہنا اس کا دو سے ہے کہ ایک مرتبہ کہنا ہے اب آگے آ رہی ہے دلیل عقلی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ اذان کے دو حصے ہیں اذان کے کلمات کے جن کو بعض ہوئے ہیں کہ جو دو مرتبہ دوہرایا جاتے ہیں اور بعد ہوئے ہیں جن کو ایک مرتبہ دوہرایا جاتا ہے جو ایک ہی جگہ پر آتے ہیں بتایا تھا کہ نہیں تو پھر کیا کہا تھا کہ جو پہلی بار آتے ہیں جب دوبارہ وہ کلمات آئیں گے تو پہلے والوں کا کیا ہوں گے وہ نصف ہوں گے بعد میں آنے والے کلمات پہلے والوں کا نصف ہوں گے ٹھیک اور جو پہلے نہیں آیا ہوگا وہ کیا ہوگا دو بار ہوگا تو اسی کے سمجھ ہی ہے یہ کہتے ہیں کہ اذان کے اندر جو کلمات پہلے آ چکے ہیں اب وہ دوبارہ کیونکہ اقامت اذان کے بعد ہوتی ہے تو اب دوبارہ جب اقامت ہوگی تو جو کلمات پہلے جتنی مرتبہ آ چکے ہیں اب اقامت کے اندر وہ کیا آئیں گے پہلے والوں کا نصب آئیں گے جتنی مرتبہ کیونکہ اقامت اذان کے بعد ہے تو جتنی مرتبہ کلمات اذان کے اندر آ چکے ہیں اب ان کا نصب کہاں آئیں گے کامت کے اندر آئیں گے اپنی دلیل بیان کر رہے ہیں اصول اور بیان کر رہے ہیں یہ کہ قد قامت صلاح، چونکہ وہ اذان میں سر سے ہے ہی, ہی نہیں ہے اذان میں ہے ہی نہیں ہے لہذا وہ صرف اور صرف میں تو اس کو دو ہی مرتبہ کہا جائے گا ساری بات سمجھ جس کو پہلے اصول سمجھ میں آیا تو اس کو فوراً آ گئی ہوگی میرے بتانے سے بھی پہلے اور جس کو نہ بھی سمجھ آیا تو اس کو آپ کہا جانا چاہیے دیکھو دیکھو من فقال ما دیکھو دیکھو ہم نے دیکھا کہ ازان کے اندر ماں کان امین مقرر جو اذان میں مقرر ہیں کل یسنفانیہ تو وہ دوبارہ کیا ہے آ آ دو بار نہیں لائے جاتے ہیں سزا ہے اور دوبارہ ان کو پہلے والے کے مطابق انتظار یعنی کے لئے جتنا ساتھ ان کو ابتدا نہیں ہوتی اقامت ہے بلکہ یہ تو کس کے بعد ہوتی ہے, کے بعد ہوتی ہے نظر والا اس پر بھی نظر رکھی آتی ہے فل آزان غیر مصن کے وہ جو آزان کے اندر ہے غیر مصن دو بار نہیں ہے. وَمَا اور جو اس میں دو بار ہے نما لئی سل آزان مصن جو آزان میں دو بار نہیں ہے الْعَذَانِ الْعَذَانِ غیر قد آزانے چلا تو ساری کی ساری فکل وقام آزان ہے سارے کی ساری اقامت اذان میں بھی ہے کلمات،, کلمات اقامت سارے کے سارے وہی کلمات اذان میں بھی ہیں جتنے کلمات اقامت ہیں غلطی اور علاوہ جتنے بھی کلمات اقامت ہیں وہ سارے کتارے کسی بھی ہیں اذان کے بھی صرفت ہوگی صلاح کے جملے کے علاوہ کسی کو بھی دو بار نہیں کہا جائے گا پس اس کا کیا ہے اس لیے کہ باقی ہے وہ جو قلمات ہوتا ہے یا اذان میں نہیں ہے اس, لیے کہ اس کا تکرار کیا جائے گا یا جمپت اس طرح آسان میں نہیں ہے جس سے یہاں پر تقرار کیا جائے گا باقی کلمات آسان کے اندر ہیں ان کا تقرار نہیں کیا جائے گا الحمدللہ للہ العالمین